حزب اعلان آج کے اس کانفرنس کی دوسری نشست کا آغاز اب سے کچھ ہی دیر کے بعد ہونے جا رہا ہے پریس ایجوکیشن سینٹر کی جانب سے فضیلت شیخ جناب الدین قاسم حفظہ اللہ کا استقبال کرتا ہوں انہیں اہلا ہو و سہلا مرحتا کہتا ہوں حضرات گرا میں پبلس کے مخصوص خطاب ہو حزب روایت قرآن کریم کی چاہے آیات تدارت کی جا رہی ہے سماٹ فرمائل ہی مشین بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عندي الکھ مل اسی سو ایم اسی یو سو فد معزز حاضرین تلاوت قرآن پاک کے بعد دوسری نشست کے مقرر خاص فضیلت شیخ حافظ جلال الدین قاسمی حفظ اللہ جو یہاں تشریف فرما ہیں وہ اس نشست کا موضوع تاریخ علی حدیث کے عنوان پر خطاب فرمائیں گے قبل اس کے کہ میں دعوت دوں فضیلت الشیخ کو میں مختصر سے تعارف کیے دیتا ہوں فضیلت الشیخ جلال الدین قاسمی حفظ اللہ حافظ قرآن ہیں الحمدللہ اور ساتھ ہی ساتھ الحمدللہ للہ آپ حافظ الحدیث بھی ہیں دوران خطابت آپ کے جو احادیث پڑھیں گے اور جن لوگوں نے آپ کی سیری دیکھی ہے آپ کے خطاب کو سنے ہیں انہیں اندازہ ہوگا کہ کس طرح شیخ احادیث کی تلاوت کیا کرتے ہیں الحمدللہ آپ حافظ الحدیث بھی ہیں آپ ہندوستان کا مشہور و معروف تعلیمی ادارہ دارالعلوم دیوبند سے آپ نے فراغت حاصل کی ہے فراغت حاصل کرنے کے بعد آپ نے دعوت و تبلیغ کے میدان میں قدم رکھا الحمدللہ اور لوگوں کو قرآن اور سنت کی طرف دعوت دے رہے ہیں اس سے قبل بھی آپ کا بہت سارے پروگرام ہندوستان کے مختلف جگہوں میں ہوتا رہا ہے اور شہر کولکاتا کے اندر بھی اس سے پہلے ایک پروگرام موصف کا ہو چکا ہے فزيلة الشيخ جلال الدين قاسمي حفظه الله ابقربان تاريخي الهديث إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مظل له ومن يظلل فلا هادئ له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا بَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فبی ای حدیث بعدہو یؤمنون حضرات علماء کرم محترم بزرگو نوجوان بھائیو پیارے بچو پردنشن مغربینو آج جس ٹاپک اور عنوان پر مجھے گفتگو کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ ہے تاریخ اہل حدیث قبل اس کے کہ میں اصل عنوان کی طرف آؤں एक बुनियादी बात आप हजरात के गोश गुजार कर दूं कि दुनिया में सारे झगड़े इस वजह से हैं कि आदमी धर्म कारता न होकर काम कारता बन गया है पानी पानी रखी शाह क्या जी अब जाहिर है कि आदमी अगर धर्म का पालन करे शास्त्र का पालन करे तो झगड़ा पैदा ही ना हो शास्त्र को छोड़कर आदमी काम के पीछे चल है, चल पड़ता है और वहीं से खराबी की शुरुआत होती है गीता पढ़ रहा था मैं दो साल से मैंने संस्कृत व्याकरण पढ़ा है उसका एक श्लोक देखिए कितना अच्छा सा है यह शास्त्र विधि मुत वर्तते काम कारत न स सिद्धिम वुनोती न सुखम न प्राम गतिम जी यह मीन्स जो शास्त्र ऊपर से उतरा हुआ कानून और विधि कहते हैं लॉ को विधि यह दूसरी विभक्ति है तो जो शख्स सास शास्त्र की विधि को शास्त्र के कवानीन को उत्सिज छोड़कर आगत्य आकर उत्सृज छोड़कर वर्तते हो जाता है कामकारता اپنی خواہش سے کام کرنے والا دھرم کے قوانین کو چھوڑ کر شاستر کے لوز کو ود کو چھوڑ کر کام کاتا بن جاتا ہے اپنی مرضی سے کام کرنے والا تو نہ سواپنوتی نہ نا وہ نہ مانے نہیں سا مانے وہ اور سدھی کا مطلب ہوتا ہے نجات اور اواپنوتی کا مطلب پراپت کرتا ہے تو نہ تو اسے سدھی پراپت ہوتی ہے نہ سکھم نہ اس کو سکھ ملتا ہے نہ پرام گتم نہ اسے آلہ درجے کی بخش ملتی ہے اب ہر آدمی اپنی خواہش سے کام کرنے لگے ظاہر ہے ٹکراؤ تو ہونے والا ہے گڑبڑی تو پیدا ہونے والی اسلام کے اندر بھی بہت سارے فرقے جو پیدا ہوئے وہ اسی وجہ سے کہ اسلام کے بتائے ہوئے اصولوں کو چھوڑ کر وہ خواہشات کی اتباع کرنے لگے کام کا رتا ہو گئے اس طرح اسلام کے اندر مختلف فرقے پیدا ہو گئے جبکہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لا دے کر کے بھیجا گیا تھا کہ آپ یہ لا دے دیں اور اسی لا کے اوپر آپ کے ماننے والوں کو چلنا ہے وہ لا کیا تھا حدیث حدیث اس طرح وانل مقدام ابن مادی کریب الرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه ألا لا يحل لكم لحم الحمار الأهلي عَن سننا حضرت امام ابی داود اس حدیث پاک کو ایسی کتاب سننا کے اندر لائیں عادت کے مطابق اکارڈنگ ٹو مائی ہیبٹ اپنی عادت کے مطابق میں نے پوری روایت ریفر کر دی حضرت مقدام ابن مادی کری فرماتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے سنو لسنگ ٹو می اٹینٹولی میری بات غور سے سنو التی تل کتاب مس لہو مہو مجھے کتاب دی گئی ہے یعنی قرآن حکیم وہ مف لہو اور اسی کے ساتھ ساتھ یعنی وتھ دیٹ بک اس کتاب کے ساتھ ساتھ along with that book اس کتاب کے ساتھ ساتھ اسی کے مثل ریزمبل سٹ اسی کے بالکل مثل ایک اور چیز دی گئی ہے وہ کیا ہے کتاب تو ظاہر ہے وہ قرآن ہے اس کے مثل کیا چیز ہے حدیث ہے گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے دو چیزیں دی گئی ایک تو قرآن دوسرے آپ کی سنت اور یہی شاستر ہے یہی شاستر ودھی ہے اسی کے مطابق لوگوں کو چلنا ہے ان میں سے کسی ایک کو چھوڑا نہیں جا سکتا آگے آپ نے اس کی وضاحت فرمائی اللہ شکل ان شبہان الاری کتی یقول سنو ہو سکتا ہے کہ ایک پیٹ بھرا آدمی اپنی چپر کھٹ کے اوپر ٹیک لگائے ہوئے یہ بولے کہ ال کم تمہارے لیے صرف قرآن کافی ہے فما وجو فی من حلال انفاہر قرآن میں جو حلال دیکھو وہ حلال مان لو فما وجو کی امن حرام اور جو قرآن حکیم میں حلال کے علاوہ حرام دیکھو اسے حرام مان لو تمہیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے آپ نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا یہ دو چیزیں مجھے دی گئی ہیں ایک چیز نہیں اس لیے کہ پرانے حکیم میں بعض مسئلے ایسے ہیں جو بتائے نہیں گئے ہیں مجھے حکم دیا گیا کہ میں بتا دوں مثلا آپ نے بتایا لا ہلکم لحم الحمار پال تو گدھے کا گوشت حلال نہیں ہے اب گدھے کا گوشت حلال ہے یا حرام ہے اس کی ہلت یا حرمت کے بارے میں قرآن حکیم بالکل خاموش ہے لہذا اگر کوئی آدمی صرف قرآن ہی کو قانون مانے حدیث کو اگنور کر دے تو اب کوئی سوال کر سکتا ہے کہ گدھے کا گوشت کھانا حلال ہے یا حرام ہے جواب کہاں سے دے گا ورا کلو دینا بم سبو اور ہر وہ درندہ حرام ہے جس کے منہ کے اندر کچلیوں والے دانت ہوں یعنی اس کے دانت پوائنٹڈ ہوں اب کوئی پوچھے چوہا کھانا حلال ہے کہ آرام ہے حرام ہے دانت پوائنٹڈ ہوتے ہیں اسی طریقے سے شیر کھانا حلال یا حرام حرام ہے دانت اس کے پوائنٹڈ پوائنٹ ہوٹے زینا بو ہو کتا کھانا حلال یا حرام حرام ہے اس لیے کہ دانت اس کے پوائنٹڈ ہوتے ہیں زینب ہے ہو بلی کھانا حلال یا حرام حرام ہے اس کا گوشت کھانا اس لیے کہ اس کے دانت پوائنٹڈ ہوتے ہیں زیناب ہے وہ لیکن کتے اور بلی میں فرق ہے گوشت تو دونوں کا حرام ہے مگر دونوں میں ایک فرق ہے کہ بلی کا جوٹا تو حلال ہے مگر کتے کا جھوٹا حرام اگر کتا کسی برتن میں منہ ڈال دے تو جب تک اس کو سات مرتبہ نہ دھل لیا جائے تب تک برتن پاک نہیں ہوتا اور سات مرتبہ میں سے ایک بار اسے یا تو صابن سے دھل لیا جائے یا پھر اس کو مٹی سے دھل لیا جائے زمانے نبوی میں مٹی سے اس کو دھل لیا جاتا تھا اس لیے کہ ایسا لگتا ہے کہ مٹی کے اندر کتے کے لو آپ کے اندر جو جراثیم ہوتے تھے اس کو مارنے کی کوئی صفت موجود ہے اسی وجہ سے ایک بار مٹی سے دھل لیا جاتا تو کتے کا جھوٹا ناپاک ہے یہاں آلم یہ ہے کہ لوگ فیشن میں کتوں کو گاڑیوں میں بٹھا لے چلتے ہیں صبح ٹہلنے نکلتے ہیں تو کتے کی گردن میں زنجیر ڈال کر کے بڑے فخریہ انداز میں چلتے رہتے ہیں ارے یہ ایسا جانور ہے کہ اگر برتن میں منہ ڈال دے تو برتن کو سات مرتبہ کرنا دھولا جائے تو برتن پاک نہیں ہوتا اور بعض لوگ تو کتے کو کس کرتے ہیں چما چاٹی کرتے ہیں ان لاہ بھائی لہرا جی تو کتا اگر کسی برتن میں منہ ڈال دے تو سات مرتبہ دھلے بغیر پاک نہیں ہوتا لیکن بلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو وزو بنا رہے ہوتے تو بلی آتی تو آپ وہ برتن جس کے اندر وزو کا پانی ہوتا تھا اس کی طرف آندھا کر دیتے تھے تھوڑا ٹیڑھا کر دیتے تھے اور بلی اسی وزو کے لوٹے میں منہ ڈال کر کے پانی پی لیتی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی پانی سے وزو کر لیتے تھے اس کا مطلب یہ ہوا کہ بلی کا جھوٹا پات ہے مگر کتے کا جھوٹا نہ پاک ہے یہ مسئلہ کہاں معلوم ہوگا حدیث میں معلوم ہوگا قرآن میں نہیں ہے تو اللہ گدھے کی حرمت حدیث سے ثابت ہے قرآن میں اس کی تفصیل موجود نہیں ہے وراک الدین سب درندوں کے بارے میں پوری تفصیل کہ ان کا جوتا پاک ہے یا نہ پاک ہے ان کا گوشت حلال ہے یا آرام اس کی پوری تفصیل حدیث میں موجود ولاح دن لتا یعنی گری پڑی چیز مثلا یہ اٹ از مائی موبائل یہ میری موبائل ہے کہیں گر گئی آپ کو مل گئی اب شریعت کیا کہتی ہے شریعت یہ کہتی ہے کہ ایک سال تک اس کو اپنے پاس رکھو استعمال نہ کرو اور اعلان کرتے رہو اعلان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک رکشے کے اوپر آپ ایک لاؤڈ اسپیکر لگائیں اور پورے کلکتا کے اندر اعلان کرتے پھریں اناؤنسمنٹ کرتے پھرے کہ بھئی مجھے ایک موبائل ملی ہے نہیں کہیں بیٹھے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے ایک موبائل ملی ہے پتہ نہیں کس کی ہے وغیرہ وغیرہ سال بھر کے بعد اس کو استعمال کر سکتے ہیں آپ مگر جب موبائل والا آئے تو یہ موبائل اس کے حوالے کرنا ضروری ہے یہ اسلامی شریعت کا فتح. تو ولا ل تم واحد اللہ سواہے وہ منظر اب قومن فالح میقرو فعلم قروف الحو ایمر سے کہا ثابت یہ ہوا اس حدیث پاک سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دو چیزیں دی گئی ایک تو اللہ کی کتاب قرآن اور دوسرے آپ کی احادیث اور جو چیز آپ کو دی گئی تھی یعنی یہ قرآن اور حدیث یہی چھوڑ کر آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے ظاہر ہے جو چیزیں آپ کو اللہ کی طرف سے ملی وہی امت کو آپ دے کر کے گئے دلیل دلیل یہ حدیث پاک فیکم لن کتاب اللہ علی فی فی کتاب حضرت امام حاکم رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی اپنی حدیث کی کتاب علی میں کتاب العلم کے اندر راوی حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ دی ہیں جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تب تک تم لوگ کبھی گمراہ نہیں ہوگے اور وہ ہے اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ولئ تفرقہ حتیہ ردا الحد اور یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتی یہاں تک کہ میرے پاس ہاؤز کے اوپر آ جائیں یعنی قرآن و حدیث دونوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا جا سکتا اگر یہ دونوں حدیثیں سمجھ میں آ گئی ہیں تو آگے بڑھتے ہیں کہ قیامت جتنے بھی مسائل پیش ہوں گے جتنے بھی مسائل پیدا ہوں گے ان تمام مسائل کا حل قرآن اور احادیث کے اندر دیکھا جائے گا اور مشتحدین علما قرآن اور حدیث میں غور کر کے مسئلے کو مستمت کریں گے یہاں یہ نکتہ پیش نظر ہے کہ کلی طور پر ایز اے ہول کلی طور پر تمام مسائل جو قیامت تک پیش آنے والے ہیں قرآن و حدیث میں بیان کر دیے گئے ہیں ہاں بعض باز جزئیات واضح نہیں ہیں تو ان جزئیات کو جو واضح نہیں ہیں علماء غور کر کے ان جزئیات کو ان مسائل کو ان احادیث کے اندر غور کر کے نکالیں گے اور امت کے سامنے پیش عام مسائل کا حل رکھیں گے یہ ने? جی پیش آمدہ مسائل کا حل قرآن اور حدیث ہی سے علماء مستمبت کر کے امت مسلمہ کے سامنے رکھیں گے مثلا ایک مسئلہ سعودی حکومت کے سامنے یہ آیا کہ حج کے موقع پر حاجیوں کی تعداد کافی ہو جاتی ہے تقریباً پچیس تیس لاکھ حاجی حج کرنے کے لیے آتے ہیں رمیے جیمار کے لیے شیتان کو کنکری مارنے کے لیے کافی تکلیف ہوتی ہے تو کیا ایسا ممکن ہے کہ وہاں کئی فلور بنا دیے جائیں مثلاً فرسٹ فلور سیکنڈ فلور تھرڈ فلور کی نیچے سے بھی اور ان فلور سے بھی حاجی رمی جمار کریں شیطان کو کنکری مارے پتھر مارے سعودی عرب کے تمام علماء نے کہا کہ یہ درست نہیں ہے لیکن اس وقت حضرت ابن باز رحم اللہ باحیات تھے انہوں نے کہا کہ اس طریقے کے فلورس حاجیوں کی آسانی کے لیے بنائے جا سکتے ہیں देखिए ایک طرف تمام उलमा ہیں اور دوسری طرف علامہ ابن باز ہیں ان سے دلیل پوچھی گئی تو انہوں نے ایک حدیث پاک ان علما کے سامنے رکھی کہ میں نے جو یہ اجازت دی ہے کہ بھائی وہاں دو تین فلور بنائے جا سکتے ہیں اور حاجوں کی آسانی کے لیے ان فلور کو بنایا جا سکتا ہے تاکہ رمیہ جمار کے لیے آسانی ہو میرے پاس ایک حدیث ہے اس حدیث کی روشنی میں میں نے یہ بات کہی ہے وہ حدیث جو علامہ ابن باز کے پیش نظر تھی جی چاہتا ہے کہ میں وہ حدیث آپ کے سامنے پیش کروں ون ابن جورائی جن کال اخبر زبیر صلی اللہ علیہ وسلم یرمی اللہ راہلتی یوم و یقول لتا خدو مناسم لال ہی روا مسلم کتاب الحج حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب الحج کے اندر لائے ہیں حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سواری کے اوپر یوم النہر کو کنکری مارتے ہوئے دیکھا آپ رمیے جمار کر رہے تھے شیطان کو کنکری مار رہے تھے یوم النہر کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اپنی اونٹنی کے اوپر سوار تھے ظاہر ہے کہ جب آپ نے اونٹنی کے اوپر سوار ہو کر کے رمی جمار کیا تو اس حدیث پاک کی روشنی میں فلور بنا کر کے کیا حاجی کو وہاں سے رمی جمار کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری پر سے رمیے جمار کیا ہے لہذا فلور بنانا جائز ہے اور وہاں سے حجاج کرام رمیے جمار کر سکتے ہیں تمام علماء نے اس حدیث کو دیکھ کر کے اپنے اپنے مسائل سے رجوع کر لیا اور شاید وہاں فلور بن رہے ہیں یا ایک دو فلور بن چکے ہیں کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ یہی دونوں چیزیں کتاب اور سنت یہ اصل ماخذ ہیں اور قیامت تک کے لیے اس میں کلی قوانین دے دیے گئے ہیں اب ان کلی قوانین سے قیامت تک جو بھی مسائل انسانیت کو درپیش ہوں گے علماء انہی قرآن اور حدیث سے ان مسائل کو مستمت کریں گے پتہ یہ چلا کہ قیاس جائز ہے اور اگر کسی چیز پر علماء کا اجماع ہو جائے اور کسی کا اختلاف نہ معلوم ہو تو اجما کے اوپر بھی عمل کیا جا سکتا ہے میں پہلے قیاس کی دلیل دوں گا اور اس کے بعد اجما کی اور یہ شبہ دور ہو جائے گا کہ ہم قیاس کو نہیں مانتے قیاس کو ماننا ضروری ہے بغیر اس کے آدمی قیامت تک کے پیش آنے والے مسائل کا حل کیسے تلاش کرے گا جبکہ قرآن و حدیث کلی ہے اور جزئیات کی تفصیل نہیں ہے ظاہر ہے کہ جزئیات کو ان کلیات سے نکالنا یہ علماء کا کام ہے لیکن شرط یہ ہے کہ وہ مسئلہ سچ مچ قرآن و حدیث سے مستمت ہو اور کسی آیت سے اور کسی حدیث سے متصادم نہ ہو جیسا کہ یہی مسئلہ تھا جو اللہ ابن باز نے لوگوں کے سامنے پیش کیا اور دلیل کے طور پر یہ حدیث جو حضرت جابر سے مر بھی تھی انہوں نے علماء کے سامنے رکھ دیا اور تمام علماء نے اس پر سواد کیا تصدیق کی اور فلور بننے شروع ہو گئے قیاس کی دلیل واہ نبی ہو رہے اللہ تعالی عن قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حکم فلاحد رواحت کتاب حضرت امام ترمی حدیث پاک کو ایسے کتاب الحکام کے اندر لائے راوی حضرت ابو را رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو ہرا فرماتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرایا کہ جب کوئی مشتد جب کوئی حاکم جب کوئی عالم جب کوئی امام فیصلہ کرے کسی مسئلے کا حل پیش کرے اگر وہ مسئلہ صحیح ہو گیا تو دو اجر ہے اس کے لیے اور اگر اتفاق سے قیاس کرنے میں اشتہاد کرنے میں غلطی ہو گئی تب بھی اس کے لیے ایک اجر ہے یہ جناب محمد الرس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا اسی طرح تمام ام کرام ہمارے نزدیک محترم ہو گئے چاہے وہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہوں چاہے وہ حضرت امام شافی رحمۃ اللہ علیہ ہوں چاہے وہ حضرت امام احمد الحمبل رحمۃ اللہ علیہ ہوں چاہے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہوں اس طرح دیگر علما حضرت علامہ ابن تیمیہ ہوں حضرت علامہ ابن قیم ہوں یہ تمام کے تمام علماء یہ تمام کے تمام عیما ہمارے نزدیک محترم ہیں اس لیے کہ ان کے اشتحادات جو قرآن و حدیث کے مطابق ہیں یہ امت کے لیے ایک نعمت عظما سے کم نہیں ایک بہت بڑی نعمت ہیں اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا یہ قیاس کا ثبوت ملا کہ کلی اصولوں سے کلیات سے جزویات کا استخراج یہ کون کرے گا علماء کریں گے ایما کریں گے جہاں تک اجما کا معاملہ ہے اجما اگر سچ مچ ثابت ہو جائے تو اس کا ماننا ضروری ہے اس لیے کہ قرآن حکیم کی آیت ہے وہ میشاخ ماتبین الہدا ویت رسبی نو الح مات اللہ جانم جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے اور مومنین کے راستے کو چھوڑ کر کے دوسرے راستے پر چل نکلے اب مومنین کسی بات پر متفق ہو گئے ظاہر ہے کہ ان کا یہ اتفاق بلا وجہ نہیں ہے بلا سبب نہیں ہے اجمع کا ثبوت ملا, کا ثبوت ملا اور اس پر یہ حدیث پاک وان ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ لا يجمع امتی او قال امت محمد على ضلالت یعنی الضلالة وَيَدُ اللَّهِ عَلَى الْجَمَعَ وَمَنْ <النَّار> فی کتاب الفتن حضرت امام رحم اللہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب الفتن کے اندر لائیں راوی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت گمرہ کے اوپر جمع نہیں ہو سکتی اور اللہ کا ہاتھ جماعت کے اوپر ہے اور جو جماعت سے کٹ گیا وہ جہنم میں چلا جائے گا اس حدیث پاک سے اجما کا ثبوت ملا پہلی حدیث جو ترمی کتاب الحکام کی ہے اس سے اشتہاد اور قیاس کو ثبوت ملا کہ علماء کلیات سے جزئیات کا استخراج کریں گے اور اس حدیث پاک سے اجما کا ثبوت ملا کہ کسی بات پر اگر علماء متفق ہو جائیں اور کسی کا اختلاف نہ معلوم ہو تو اس چیز کو ماننا حدیث سے ثابت ہے آدمی اس کو اگنور نہیں کر سکتا نظر انداز نہیں کر سکتا لہذا اصل ماخذ تو قرآن و حدیث ہیں لیکن قرآن و حدیث سے مسائل اخذ کیے جائیں گے ایک اجماع کی صورت ہے اور قیاس کی صورت ہے لہذا یہ الزام کہ ہم قیاس اور اجماع کو نہیں مانتے یہ غلط طریقے کا پروپیگنڈا ہے ہم تسلیم کرتے ہیں اس کو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دو چیزیں کلی طور پر دی گئی اور اس کے بعد جزیات کا معاملہ یہ مستمبتین اور مستحدین کے اوپر چھوڑ دیا گیا جو قیامت تک پیش آنے والے مسائل کو حل کرتے رہیں گے قرآن و حدیث کی روشنی میں ایک بات اور صاف کر دوں بعض لوگ جانتے بوجھتے ہوئے بھی اگر سنت کی مخالفت کریں یا حدیث کی مخالفت کریں اس سلسلے میں سنت کا مقام یہ ہے حدیث کا مقام یہ ہے آپ کو وہ حدیث سنا دیتا ہوں حدیث حدیث اس طرح واری بن شہابن قال لست اخبارانی تعالیٰ, تعالی كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ لا اخشاہ ان ترک تعیم من امر ان عظیز اور شعیق هذا يا اخواني الصديق الاكبر يتخوف على نفسي الزائغه فماذا عسى ان يكون من زمان ازها اهله يستهزئون بنبيه وباوامره ويتباهون بمخالفته ويسخرون بسنته نسال الله عصمتا من الزلل ونجاتا من سوء العمل رواه ابن البت روا اب البتہ فی البانت القبرا مشہور محدث حضرت حضرت ابن بتنی اپنی کتاب ال ابانت کے اندر یہ پوری روایت لائے اس حدیث پاک کا ترجمہ دیکھیے حضرت ابن شہاب فرماتے ہیں کہ مجھے خبر دی اروا زبیر نے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں کسی ایسی چیز کو چھوڑنے والا نہیں ہوں جسے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے اس لیے کہ وہ نیلاق شاہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں میرے نبی نے وہ کام کیا ہو اور وہ میں کام نہ کروں چھوڑ دوں تو کہیں گمراہ نہ ہو جاؤں اس پر تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں شیخ فرماتے ہیں کہ ہاد غور سے دیکھیے اخوانی یا یا اے میرے بھائیو ذرا غور سے دیکھو اب صدیق ال اکبر یہ صدیق اکبر ہیں کہ نبی کے بعد اسلام میں سب سے بڑا مقام حضرت صدیق اکبر کا ہے وہ اپنے اوپر بھٹک جانے سے ڈر رہے ہیں کہ صحیح راستے سے کہیں بھٹک نہ جاؤں اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث کی کسی امر کی مخالفت کرتے ہیں جب حضرت صدیق سے اکبر ڈر رہے ہیں کہ کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک امر کی ایک حکم کی مخالفت کرنے کی وجہ سے کہیں میں بھٹک نہ جاؤں تو بتائیے اس زمانے کے لوگوں کا کیا ہوگا فمادہ آسان یقون کیا ہوگا اس زمانے کا فی زمان ایسے زمانے کا جہاں کے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑائیں گے یس تحزون نبی اپنے نبی کا مذاق اڑائیں گے وہ بے عوامر ہی اور آپ کے عوامر کا مذاق اڑائیں گے اور اسی طریقے سے بے تباہ ہوں نبی مخالفت ہی اور نبی کی حدیثوں کی مخالفت کرنے پر فخر محسوس کریں گے کہ دیکھو ہم نے حدیث نہیں بیان کرنے دی ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں بیان کرنے دی اس پر وہ لوگ فخر کریں گے وہی حال آج اس امت مسلمہ کا ہے وہ تباہ نب مخالفت ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حادیث کی مخالفت کریں گے اور ساتھ ساتھ خرون سنت ہی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مذاق اڑائیں گے آخر میں وہ دعا کرتے ہیں نسل اللہ عصمت من زلل میں اللہ سے سوال کرتا ہوں کہ میں گمرہ سے بچا رہا ہوں وہ نجات من سل امل اور میں اللہ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ برے عمل سے مجھے بچائے رکھے مجھے نجات دے دیکھیے یہ حدیث پاک موجود ہے حضرت صدیق اکبر ڈر رہے ہیں کہ کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک امر کی مخالفت ہوئی تو کہیں میں بھٹک نہ جاؤں بتائیے اس زمانے کے لوگوں کا کیا حال ہوگا کہ یہاں صدیق اکبر ڈر رہے ہیں کہ کہیں ایک امر کی مخالفت کرنے کی وجہ سے میں گمراہ نہ ہو جاؤں یہاں خود مسلمان نبی کی حدیث کا مذاق اڑائے گا کیا ایسا نہیں ہے آج پوری دنیا میں مسلمان جو پریشان ہیں اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے اپنی خواہش کو اپنا امام بنا رکھا ہے جبکہ چاہیے یہ تھا کہ قرآن و حدیث کو اپنا امام بنایا جاتا ہے. اصل قرآن و حدیث جی چاہتا ہے ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھوں جس سے حدیث کی عظمت واضح ہو جائے حدیث حدیث اس طرح وار آپ دن لائف میں أنه رأى رجلا يخذف فقال له لا تخذف فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم النهى عن الخذف أو كان يكره الخذفاء وقال إنه لا يصاد به صيد ولا ينكى به عدو ولكنها قد تكسر السن وتفقه الأين ثم رأاه بعد ذلك يخذف فقال له إني أحدثك عن الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الخذفاء کریل وہ تخلا مکا وہ بڑی عجیب و غریب حدیث ہے یہ حضرت عبد اللہ ابن مغفل کی حضرت عبداللہ اللہ ابن مغفل فرماتے ہیں کہ میں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ کنکریاں مار رہا ہے پھینک رہا ہے کہا کہ بھائی کنکریا کا کو پھینک رہا ہے لا تخسی کنکریا مت پھینک جیسے آج کل لڑکے سڑک کے اوپر پتنگ اڑاتے رہتے ہیں ارے بھائی کہیں ڈور کھینچنے کی وجہ سے کہیں کسی کا کان لپیٹ میں آ گیا تو کہیں کان کٹ کر نہ گر جائے سڑک کے اوپر بیٹ اور بال لے کر کے ڈٹے رہتے ہیں بچے کسی کو بلہ لگ سکتا ہے کسی کو گیند لگ سکتی ہے تو یہ آدمی کنکریاں پھینک رہا تھا آپ نے فرمایا لا تخصیف کنکری مت پھینک اور نبی کی حدیث بیان کی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا وجہ کنکری پھینکنے سے منع فرمایا ہے ناجل خصوصی یا آپ اسے ناپسند کرتے تھے اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اس کنکری پھینکنے سے نہ تو شکار کیا جا سکتا ہے اور نہ اسے دشمن کو تکلیف پہنچائی جا سکتی ہے ہاں دو کام ہو سکتے ہیں کسی کا دانت ٹوٹ سکتا ہے بلا کن کب تک کسی کا دانٹ ٹوٹ سکتا ہے وہ تب کو لائن کسی کی آنکھ پھوٹ سکتی ہے ارے بلا وجہ آدمی کنکری پھینک رہا ہے تو کسی آدمی کا دانت ٹوٹ سکتا ہے اور کسی آدمی کی آنکھ جا سکتی ہے آنکھ پھوٹ سکتی ہے تو بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایسی بات کہی ہے تو تو کنکڑی مت پھینک کہہ کر کے آپ چلے گئے ایک مرتبہ آپ نے دیکھا کہ وہی آدمی پھر کنکریاں پھینک رہا ہے غصے میں آ کر کے کہا ہے بھائی میں نے تج سے کہا نہیں تھا کہ کنکریاں مت پھینک کس لیے کہ نبی نے کنکری پھینکنے سے بلا وجہ منع کیا ہے میں نے حدیث رسول بیان کر دی اتنی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نبی کی حدیث بیان کر دی حدیث سننے کے بعد تو پھر وہی حرکت ریپیٹ کر رہا ہے لاؤ کلو کا کدا بکا میں تجھ جس قدر حساس تھے حدیث کے تعلق سے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی کتنے حساس تھے دیکھیے حالانکہ وہ کنکریاں پھینک رہا تھا کنکری سے کوئی آدمی مرتا نہیں ہے لیکن چونکہ نبی کی ایک حدیث تھی کنکری پھینکنے کے تعلق سے انہوں نے وہ حدیث اس آدمی کے سامنے رکھی اور جب اس نے حدیث پر عمل نہیں کیا تو حضرت میں حدیثوں کے تعلق سے لوگ کس قدر سینسٹو اور کس قدر حساس ہوا کرتے تھے کس قدر حساس ہوا کرتے تھے اور ہمیں تو حدیث بیٹھے بٹھائے مل جاتی ہیں. مدرسوں میں علما کے سامنے حدیثیں رکھ دیتے ہیں اور پروگرامس ہوتے رہتے ہیں اس میں بھی آپ کے سامنے بہت ساری حدیثیں آ جاتی ہیں کتابیں مدون ہو چکی ہیں حدیثوں کی آدمی ان کتابوں کو ریفر کر سکتا ہے پہلے یہ آسانیاں پہلے یہ فیسلٹیز نہیں تھیں ایک حدیث کے بارے میں اگر کسی آدمی کو معلوم ہو گیا کہ فلاں کے پاس ہے تو وہ میلوں سفر کر کے اس حدیث کو لینے کے لیے چلا جاتا تھا ذرا حدیث کی عظمت کے بارے میں جی چاہتا ہے کہ ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کروں حدیث حدیث اس طرح. من؟ ابن قال كنت ما بی رضی اللہ تعالی فی دمشق فجاءه فقال يا انی من رسول رسول اللہ يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة وإن الملائكة لتضوء جنهتها رزل طالب العلم وإن العالم ليستغفر له من في السماوات والأرض والحيتان في جوف الماء وإن الفضل العالم يالعابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواتب وإن العلماء ورسة الأنبياء وإن الأنبياء لم يؤرسوا دين رول درهم إنما ورسوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر رضا ابو داود سی کتاب الام داود رحمہ اللہ تھا مشہور صحابی حضرت ابو دردا رضی اللہ تعالی کے پاس اچانک ایک آدمی آتا ہے اذ حضرت میں آپ ہی سے ملنے کے لیے آیا ہوں کہا کہ کہاں سے آو کہ مدینہ تھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں رسول اللہ صلی اللہ وسلم کے شہر مدینہ سے آیا ہوں کہا مدینہ سے تم یہاں کس لیے آئے ہو اتنی دور کا سفر پہلے تو بسز نہیں تھی تیارے نہیں تھے یہ جو ذرائع نقل و حمل ہے یہ نہیں تھے سفر میں بڑی دشواریاں اور بڑی دقتیں پیش آتی تھی آج اتنی فیسلٹیز ہونے کے بعد بھی مسافر حیران رہتا ہے پریشان رہتا ہے اگر اس وقت اس دور کا اندازہ کیجیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس وقت سفر کرنا کتنا مشکل تھا اور ایک آدمی مدینہ سے سفر کر کے دمشک آتا ہے کہاں مدینہ ہے اور کہاں دمشک ہے اور کہتا ہے کہ میں صرف ایک چیز لینے کے لیے آیا ہوں صرف ایک کام کی وجہ سے آیا ہوں کہا کیا حدیف کئی حدیثیں نہیں صرف ایک حدیث علماء جانتے ہیں لدیث لہیف ام ایک حدیث لینے کے لیے آیا ہوں بالاغانی ان کا تو صلی اللہ وسلم مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ وہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان کرتے ہیں پتا یہ چلا کہ حدیث بیان کی جائے تو نبی کے حوالے سے بیان کی جائے وہ کہہ رہے ہیں بلاگانی ان کا تو حدسو اور رسول اللہ صلی اللہ وسلم آپ وہ رسو حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان کرتے ہیں اور ما جی تو لحاجتن. میں کسی اور غرض سے نہیں آؤں بس یہ حدیث لینے کے لیے آیا انہوں نے صاف بھی کر دیا ما جی تو لحاجتن. کسی اور غرض سے میں نہیں آیا ہوں صرف یہی حدیث لینے کے لیے آیا ہوں تو حدیث بیان کر دیجئے حضرت نے پہلے تحصیل علم کے بارے میں ایک حدیث بیان فرمائی کیا منسل کا طریق لبوفی ہی جو آدمی سفر کرے کسی راستے پر چلے علم کی تحصیل کی خاطر تو چل رہا ہے وہ زمین پر راستے میں لیکن حقیقت میں وہ جنت کے راستے پر چل رہا ہے منسل کا طریقی علمن اور ایک نقطہ یہ معلوم ہوا کہ اصل علم, علم حدیث ہے اس لیے کہ حدیث لینے کے لیے آئے تھے نا حدیث لینے کے لیے آئے تھے اور کہہ رہے منسلک جو آدمی علم کی تلاش کے لیے کسی راستے پر چلے آج کتنے مدرسے ہیں کہاں کہاں سے بچے تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں در حقیقت اگر سچ مچ یہ قرآن و حدیث کی تعلیم کے لیے آئے تو یہ جس راستے پر چل رہے ہیں وہ راستہ زمین کا راستہ نہیں بلکہ حقیقت میں وہ جنت کا راستہ ہے من سلک من طرق الجنہ وہ جنت کے راستوں میں سے ایک راستے پر چل رہا ہے یہ تو سمجھو جنت کا راستہ اسے مل گیا دوسرا فائدہ اگر علم حدیث کی تلاش میں نکلا ہے تو وہی نل ملائی رضل طالب علم ملائی طالب علم کے حدیث اور قرآن کی تلاش میں نکلنے والے مرد اور عورت کے لیے اپنے پر ان کے قدموں کے نیچے بچھاتے ہیں ایک فائدہ نوری مخلوق فرشتے معصوم مخلوق وہ اپنے پر علم حدیث اور علم قرآن کے طالب کے قدموں کے نیچے بچھاتے تیسری چیز وین العالما لئس تقفر الحمن کی سماواتی ولر اگر عالم قرآن اور حدیث کا عالم ہے تو اس کے لیے زمین اور آسمان کی ساری چیزیں مقفرت کی دعا کرتی ہیں کہ اے قرآن و حدیث کے اس عالم کے گناوں کو معاف فرما اگر اس سے کوئی لفزش ہو جائے تو اس کی لفزش کو معاف فرما کوئی غلطی ہو جائے غلطی کو معاف فرما خطا کو درگزر فرما زمین اور آسمان کی ساری چیزیں اس کے لیے دعا کرتی ہیں اور یہاں تک کہ ولی تارفی جو فلم آئی پانی کے اندر مچھلیاں دعا کرتی ہیں کہ اے اللہ قرآن اور حدیث کے عالم کی مغفرت فرما دے کہ لذیشوں کو دور فرما دے اور فرمایا گیا چوتھی چیز کہ ایک عالم کی فضیلت ایک عابد کے اوپر ایک پرہیزگار ہے نمازیں پڑھتا ہے روزے رکھتا ہے عبادتیں کرتا ہے ایک عالم کی فضیلت ایک عابد کے اوپر ایسے ہے جیسے چودہویں رات کے چاند کی فضیلت تمام ستاروں کے اوپر وہ آدمی اس علم سے جتنا لے لے سمجھو اتنا بڑا نصیبے والا وہ ہو گیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک آدمی جو دنیا سے جاتا ہے ورثا چھوڑ کر کے اس میں ہر وارث کا حق متعین ہے لڑکی کو کتنا ملنا ہے لڑکے کو کتنا ملنا ہے ماں کا کتنا حصہ ہے اسی طریقے سے بہن کا کتنا حصہ ہے لیکن امبیا کرام جو ورثہ چھوڑ کر جاتے ہیں اس میں وراثت متعین نہیں ہے جو آدمی جتنی زیادہ محنت کرے وہ آدمی اتنا ہی زیادہ حقدار بنتا ہے نبی کی اس چھوڑی ہوئی وراثت کا یعنی علم قرآن اور حدیث کا یہ فرق ہے نبی کی چھوڑی ہوئی وراثت اور ایک عام آدمی کی چھوڑی ہوئی وراثت کے درمیان دیکھیے ایک آدمی ایک حدیث لینے کے لیے مدینہ سے سفر کر کے دمشق جاتا ہے پتا یہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث انتہائی با اس کی عظمت کو وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جنہوں نے حدیث کو سمجھا ہے وہ جانتے ہیں کہ اللہ کی کتاب کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی حدیس کا مقام کیا ہے تبھی تو ایک حدیث لینے کے لیے ایک آدمی اتنا لمبا سفر اتنا سفر کرتا ہے مدینہ سے کمشک کی طرف اچھا ایک عجیب بات ہے کہ جب تک رسول کی طرف سے صنعت نہ آ جائے تب تک سواروں کا سلسلہ جاری رہتا ہے جی چاہتا ہے ایک اور حدیث آپ کے سامنے پیش کروں حدیث حدیث اس طرح وانبی امار काल نام کالا کل تو کالا کلتو کالا ایسے ہی کتاب الحج کے اندر لائے ہیں راوی حضرت ابو امار ہیں حضرت ابو امار فرماتے ہیں کہ میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گیا اور میں نے پوچھا حضرت ایک مسئلہ پوچھنا ہے کہا کہ پوچھو کہا کہ یہ بتائیے کہ بجو زب اف زب بے زب نہیںوب بے آئین بیجر بجو یہ شکار ہے یا نہیں تو انہوں نے کہا نام ہاں شکار ہے شکار ہے شکار کر سکتے ہو کالا کل تلو کیا میں اس کو کھا سکتا ہوں کال نام ہاں کھا سکتے ہو پہلے یہ پوچھا اس کا شکار کیا جا سکتا ہے حضرت جابر رضی اللہ تعارن جواب دیا ہاں شکار کیا جا سکتا ہے اس کے بعد وہ یہ پوچھ رہے ہیں کیا میں اس کو کھا سکتا ہوں کہا کہ ہاں کھا سکتے ہو پھر یہ پوچھ رہے ہیں اکالح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات آپ کہہ رہے ہیں اپنی طرف سے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اکالح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے کالنام اب سوال کا سلسلہ رک گیا اس کا مطلب سوالات کے سلسلے دراز رہتے ہیں یہاں تک کہ معلوم ہو جائے کہ یہ بات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت فرمائی ہے اب دیکھیں ابو عمار سوال پر سوال کیے چلے جا رہے ہیں وہ جواب دیے جا رہے ہیں لیکن جب آخر میں یہ پوچھتے ہیں کہ کیا یہ بات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے تو وہ کہتے ہیں ہاں یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے اس حدیث سے کیا معلوم ہوا حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ آدمی کسی سے مسئلہ پوچھے تو مسئلہ دریافت کرتے ہوئے یہ پوچھے کہ آپ نے جو جواب دیا ہے کیا یہ بات قرآن میں موجود ہے یا حدیث میں موجود ہے اس حدیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی ورنہ سوالات کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے جیسا کہ حضرت ابو امار کی سوائے سے جسے امام تیمی رحمۃ اللہ علیہ ابو ابوالحج کے اندر لائے واضح ہو گیا جی چاہتا ہے حدیث کی عزمت کے اوپر ایک اور حدیث آپ کے سامنے پیش کر دوں حدیث حدیث اس طرح اس لیے کہ یہاں بہت سارے عرما موجود ہیں یہاں بہت سارے طلبا موجود ہیں حدیث کی عظمت کے بارے میں جی چاہتا ہے ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کروں حدیث حدیث اس طرح وآن زید بن رضی اللہ تعالیٰ عمران اللہ اللہ حضرت امام اللہ اس حدیث ایسے ہی کتاب علم کے اندر لائے ہے اللہ اکبر حضرت زیدی میں ثابت کے راوی کرایے حضرت زیدی میں ثابت فرماتے ہیں کہ میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ اللہ اس آدمی کو تر تازہ رکھے ہمیشہ ہرا بھرا رکھے اس کے مال میں اولاد میں صحت میں ہر چیز میں برکت عطا فرمائے جو کس آدمی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کر رہے ہیں سمیہ منا حدیسن مجھ سے ایک حدیث سن لے فہافی حدیث کو ویسے حفظ کر لے ہتھی ابلو اور لوگوں تک اس کو ہتھی گہ ایسا کہہ دیجئے اور لوگوں تک اس کو پہنچا دے تو ایسے آدمی کی یہ فضیلت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے بارے میں دعا فرمائی ہے پتا یہ چلا کہ کسی حدیث کو حفظ کرنا ویسے ہی اور پھر اسی طریقے سے وہ حدیث دوسرے کے سامنے پریزنٹ کر دینا پیش کر دینا اس کی فضیلت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی کے لیے دعا فرمائی ہے کہ اللہ ایسے آدمی کو ہمیشہ تر تازہ رکھے جب سے میں نے یہ حدیث پڑھی ہے اور اس کو سیریسلی میں نے لیا ہے تب سے میری عادت یہ ہے کہ جب میں کوئی حدیث پڑھتا ہوں تو پوری حدیث پڑھتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ دعا فرمائی ہے میں بھی آجز حقیر فقیر اس جماعت میں داخل ہو جاؤں جس جماعت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا پاک ہے اچھا ایک بات اور یاد رکھیں آپ یہ نہ سمجھیں کہ صرف قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی تھی اور قرآن ویسے ہی موجود ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی شرح حدیث کی بھی حفاظت کی ذمہ داری لی تھی یہی وجہ کہ قرآن جب اترتا تو اس کو بھائی ہاتھ کر لیا جاتا اور ساتھ ساتھ لکھ بھی لیا جاتا یہ دو طریقے تھے سینوں میں بند کر لیا جاتا سفینوں میں بند کر لیا جاتا ایک طرف سینوں میں قرآن کو بند کر لیا جاتا دوسرے سفینوں میں بند کر لیا جاتا اسی طریقے سے حدیث کی بھی حفاظت کا یہی انتظام اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا دلیل دلیل یہ حدیث پاک ون عبداللہ امرن رضی اللہ تعالی عنہ قال کن أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه فنهتني قريش وقالوا أتكتب كل شيء تسمعه ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشار يتكلم في الغضب والرضا فأمسكت الكتاب فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأو بإصبعه لا فيه وقال والذي نفسي بيدي فقال اكتب روحو ابودی کتاب علم حضرت امام اس حدیث پاک کو ایسے کتاب العلم کے اندر لائے راوی حضرت عبداللہ اب نے امر رضی اللہ تعالیٰ نے غور سے سنی اس حدیث پاک کو حضرت عبداللہ اب نے امر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث سنتا اسے لکھ لیتا تھا رسم جناب محمد رسول کی کسی ادا کو دیکھتا فوراً نوٹ کر لیتا نبی یقین کی زبان مبارک سے کوئی حدیث نکلتی فوراً نوٹ کر لیتا کیوں لکھنا ثابت ہوا لکھ, لکھ لیتا تھا کاف ہوں تاکہ میں اس حدیث کو حفظ کروں پتا یہ چلا کہ جس طرح قرآن کو لوگ بائی ہارٹ کرتے تھے اور لکھ لیتے تھے ایسے ہی صحابہ کرام کا یہ التزام تھا کہ وہ حدیث کو بھی یاد کرتے تھے اور حدیث کو لکھ لیتے تھے جیسا کہ حدیث پاک سے ثابت ہے کہ میں لکھ لیا کرتا تھا کاف تاکہ میں اس کی حفاظت کروں تاکہ میں اس کو یاد رکھوں اب فنتنی قریشن قریش نے جب میری یہ عادت دیکھی تو مجھ سے کہا ارے اتب تم کل نبی سے جو سنتا ہے لکھ لیتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر نبی اکرم صلی اللہ وسلم بشر ہے یا تکل فی غذبی و رضا کبھی غصے میں آپ بولتے ہیں اور کبھی آپ خوشی میں بولتے ہیں تو غصے میں اگر بولتے ہیں تب بھی ہی لکھ لیتا ہے اور اسی طریقے سے جب آپ خوشی میں بولتے ہیں تب بھی ہی لکھ لیتا ہے کہتے ہیں کہ میں ڈر کر کے حدیث لکھنے سے رک گیا فامسد تو انل کتاب لکھنے سے رک گیا لیکن میرے دل میں یہ بات کھٹک رہی تھی کہ میں جو نبی کی حدیث لکھ لیتا تھا یار مجھے لکھنا چاہیے تھا اس لیے کہ لکھنے کے بعد میں اس کو یاد کرتا تھا کوئی برا کام تو تھا نہیں میں نے یہ بات آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی فضا کر تجار لکھا لے رسول اللہ صلی اللہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کے میں نے یہ بات ذکر فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے اپنی زبان مبارک کی طرف اشارہ فرمایا اپنی اوپری سے فاؤ ماں بےس بے ہی لافی آپ نے اپنی انگشتے مبارک سے اپنی زبان مبارک کی طرف اشارہ فرمایا اور کہا اختب میری حدیثیں لکھتا جا لکھ لے یاد کرتا جا فول نفسی بھی ذات کے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے ماں یخر حق میری زبان سے جو کچھ نکلتا ہے حق ہی نکلتا ہے غصے سے میں بولوں تب بھی حق نکلتا ہے اور اگر خوشی میں بولوں تب بھی حق ہی نکلتا ہے میری زبان سے کبھی ہق نہیں نکلتا اور یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے سور نجم میں فرمائی میرا نبی جب بولتا ہے تو اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتا بلکہ زبان اس کی ہوتی ہے اور بات میری ہوتی یہ ہے نبی کریم صلی اللہ وسلم زبان مبارک سے جو کچھ نکالتے ہیں اپنی خواہش سے نہیں نکالتے بلکہ اللہ تبارک و کا وہ حکم ہوتا ہے صرف آپ کی زبان وسیلہ ہوتی ہے اس بات کو ریویل کرنے کے لیے اس بات کو پریزنٹ کرنے کے لیے تو حدیث کو لکھنے کا بھی التظام تھا اس کا ثبوت ملا حدیث کو یاد کرنے کا التظام تھا اس کا بھی ثبوت ہمیں مل گیا آپ نے بالکل صحیح فرمایا میں نے دو چیزیں پائی ہیں اللہ کی طرف سے اللہ کی کتاب اور اسی کے مثل ایک چیز یعنی حدیث اب انہی دونوں کی روشنی میں قیامت تک کلیات سے یاد کا علماء کرتے رہیں گے یہاں تک تو بات واضح ہوئی اب آگے بڑھتے ہیں حدیث کی فضیلت پر جی چاہتا ہے ایک اور روایت آپ کے سامنے پیش کروں حدیث حدیث اسلام وان ابھی ہو رہے رہتا رضی اللہ یا رسول اللہ من سے فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد ظننت يا آبا هريرة ألا يسألني أن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث حدیث کو کتاب العلم کے اندر لائے راوی جیسا کہ معلوم ہوا حضرت حضرت ببور رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے کہ میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت آیا کہ اللہ کے رسول ایک بات پوچھنی ہے کہا کہ پوچھو کہا کہ آپ یہ بتائیں کہ قیامت کے دن وہ کون خوش نصیب آدمی ہوگا جس کو آپ کی سفارش نصیب ہوگی آپ اس کی سفار فرمائیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب پہلے نہیں دیا بلکہ آپ نے پہلے ان کی تحسین فرمائی کیا آپ نے فرمایا مجھے یقین تھا یہاں زن یقین کے بارے میں مجھے یقین تھا کہ اے ابو ہرا یہ سوال تم سے پہلے اور کوئی نہیں پوچھے گا کیوں لما رو آئی من ہر لما رو من تنہر سکھا الحدیث اس لیے کہ میں نے حدیث کے اوپر تمہاری ہرس دیکھی ہے ہرس جانتے ہیں کس کو بولتے ہیں ہرس بولتے ہیں کسی چیز کی تلاش میں پوری طاقت نہیں توڑ دینا دیٹ از کال ہرس کسی چیز کو آپ تلاش کر رہے ہیں کسی چیز کو آپ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس چیز کو حاصل کرنے کے پیچھے آپ اپنی پوری طاقت نچوڑ دیں اس کو کہتے ہیں ہرس گویا حضرت ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ تھا اللہ کتنا بہترین اسوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سائے کی طرح لگے رہتے تھے. جب بھی آپ اپنی زبان مبارے سے کوئی بات نکالتے اس کو لکھ لیتے اس کو یاد کر لیتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف فرمائی کہ یہ سوال تم سے پہلے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا مجھے اس بات کا یقین تھا کیوں اس لیے کہ میں نے دیکھا کہ تم حدیث کے بڑے حریث ہو حدیث کے ہریس ہونے کا مطلب حدیث کو تلاش کرنے کے پیچھے تم اپنی پوری طاقت نچوڑ دیتے ہو دھوپ کو دھوپ نہیں سمجھتے جاڑے کو جاڑا نہیں سمجھتے اسی طریقے سے بھوک کو پیاس کو تج کر تم حدیث کی تلاش میں لگے رہتے ہو گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہرس الحدیث کی تعریف فرمائی اس کا مطلب یہ ہوا جو حدیث کو پڑھے جو حدیث کو دیکھے اس کی سندوں کے بارے میں معلومات حاصل کرے مسائل کے بارے میں علماء سے سوال کرے خود مطالعہ کرے نہ سمجھ میں آئے سے پوچھے یہ ہرس الحدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی کی تعریف فرمائی ہے اور بعد میں آپ نے اس سوال کا جواب دیا جو انہوں نے پوچھا تھا کیا پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول قیامت کے دن وہ کون سا خوش نصیب ہوگا جسے آپ کی سفارش میدان محشر میں نصیب ہوگی آپ نے فرمایا سن لو سب سے زیادہ خوش نصیب وہ ہوگا جسے میدان محشر میں میری سفارش نصیب ہوگی جس نے لا الہ الا اللہ اپنے دل سے کہا ہوگا خالص قلب سے کہا ہوگا اخلاص کے ساتھ کہا ہوگا اس حدیث سے اتنا استدلال کرنا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرا کے سوال کا جواب پہلے نہیں دیا بلکہ پہلے ان کے ہرس الحدیث کی تعریف فرمائی اس کا مطلب ہے حدیث کا حریث ہونا یہ بہت ہی پیاری بات ہے اس لیے کہ اگر یہ پیاری بات نہ ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہرس الحدیث کے اوپر حضرت ابو ہریرا کی تعریف کیوں فرماتے یہ بات معلوم ہوئی ہے اور ایک حدیث اور پیش کر کے پھر ہم آگے بڑھتے ہیں اور یہ بتا دیں کہ اگر کوئی حدیث آپ کے سامنے پیش کی جائے تو آپ کو اگر اس حکم کی جو حکم بیان کیا گیا ہے اس کی علت نہ معلوم ہو سبب نہ معلوم ہو تب بھی آپ کو سر تسلیم خم کر دینا ہے علت سمجھ میں آئے یا نہ آئے ریزن سمجھ میں آئے یا نہ آئے نبی نے کہہ دیا کہہ دیا مانو چاہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے دلیل دلیل یہ حدیث ہے پاک واہ مواز تقولت سال تائش رضی اللہ تعالیٰ فَقُلْتُ مَا تو ماں بالحا تقوی سو مولا تخلا فقولت حروریت انت کالت لسط بحر ولا کنو کالت کانسی بنا دلی کا فنو مروبائی روا مسلم کی کتاب الحب حضرت امام مسلم رحم اللہ اس حدیث پاک کتاب الحب کے اندر لائے راویہ مشہور تعویہ حضرت موازا ہیں حضرت موازا کہتی ہے کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی اور میں نے ان سے پوچھا کہ ہم کو یہ کہا جاتا ہے کہ اگر رمضان کے روزے چھوٹ جائیں حیض کی وجہ سے نفاس کی وجہ سے تو اس کی قضا بعد میں کی جائے لیکن حیض کی حالت میں نمازیں جو چھوٹ جاتی ہیں ان کی قضا نہیں کرنی ہے اس کی کیا وجہ ہے حالت حیض میں روزوں کی قضا تو ہے جب تک حالت حیض میں ہے تب تک روزہ نہ رکھے بعد میں رمضان کے بعد اس کی قضا کرے لیکن اگر حالتِ حیض میں نمازیں چھوٹ گئی ہیں تو جو نمازیں چھوٹی ہیں ان نمازوں کی تذا نہیں کرنی ہے یہ شریعت ہے یہ اسلام کا ایک لا ہے قانون ہے حضرت موازہ سوال کر رہی ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے دیکھو علت پوچھ رہی ہو ریزن پوچھ رہی ہوں کہ روزہ بھی ایک بڑی عبادت ہے اور نماز بھی ایک بہت بڑی عبادت ہے تو حالت حید میں روزہ اگر چھوٹ جائے تو اس کی قدا بعد میں لازم ہے نماز کی قدا لازم کیوں نہیں ہے اس لیے کہ ایسا لگتا ہے کہ روزوں سے مقام بڑھا ہوا ہے نماز کا تو نماز کی قدا تو ہونی چاہیے تھی یہ بات سمجھ میں نہیں آئی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دینے کے بجائے فرما رہی ہیں احروریتن تن کیا تو ہے یعنی تو خارجی عورت ہے خارجی ایک فرقہ تھا جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ کے درمیان رضوان اللہ تعالیٰ علیہ ان دونوں کے درمیان مقام سکفین میں جو جنگ ہوئی تھی یہی سے یہ لوگ نکل گئے تھے اور ان کو حروری کہا جاتا ہے یہ تمام صاحب اکرام کو کافر کہتے تھے اللہ اکبر جبکہ صحاب کرام کے بارے میں ابھی رکے رہیے یہاں صحاب کرام کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے جو اس حدیث پاک میں ہے حدیث حدیث اس طرح وار ابھی ہو رہے رہتا رضی اللہ تعالیٰ تارا کارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لاتبو اسحابی لاتبو اسحابی فول نفس محمد امبی ان لو انفقا ما رواح مسلم فی کتاب کی حضرت امام مسلم رحم اللہ اس حدیث پاک حدی سے ہی مسلم شریف کتاب الفائی کے اندر لائے راوی را حضرت ابو ہر رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابو ہرا فرماتے ہیں کہ جناب محمد ال رسول اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا میرے صاحب کرام کو برا بھلا مت کہو میرے صحاب کرام کو برا بھلا مت کہو انہیں تنقید کی خراب کے اوپر نہیں کہا جا سکتا ایک نقطہ بتاؤں امام بخاری یا کوئی بھی محدط جب سند لاتا ہے علماء یہاں موجود ہیں تو ہم لوگ صحابی سے سند کو لیتے ہیں ایسے ان ابن عباس رضی اللہ تعالی نمہ، ان ابن انبن ان عائشہ رضی اللہ تعالی لیکن اس سے پہلے ایک زنجیر ہوتی ہے ایک سلسلہ ہوتا ہے اس سلسلے کو چیک کرنا ہوتا ہے اور یہ تمام مسالک کے ہے مسلم نے وہ لنک کی چیک ہونا لنک ثابت ہونا جیسے امام بخاری ایک صنعت لاتے ہیں یارول موزنی ان شاف انبن عمرا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے ہر ایک اپنے استاد سے روایت کر رہا ہے موزنی روایت کرتے ہیں اپنے استاد امام رحمۃ اللہ علیہ سے اور امام شافی رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں اپنے استاد امام مالک سے امام مالک روایت کرتے ہیں اپنے استاد امام نافے سے امام نافے کی بات کرتے ہیں اپنے استاد مشہور صحابی حضرت عبداللہ بن عمر سے اب دیکھیے منتہا صنعت پہ کون ہے سند کی جو بیس ہے سند کی جو بیس ہے وہ کون ہے سند کی انتہا منتہا سنت مشہور صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ لیکن اس سے پہلے کون لوگ ہیں حضرت امام مزنی ہے ان کے استاد حرت امام شافئی ہیں ان کے استاد حرت امام مالک ہیں ان کے استاد حضرت امام, امام, امام نافے ہیں اب یہ چک کیا جائے گا کہ مضری کون ہے جی انہیں تحقیق کی خراب کے اوپر چڑھایا جائے گا امام شافی کون ہے ان کو تحقیق کی خراب کے اوپر چڑھایا جائے گا حضرت امام مالک کون ہے ان کو تحقیق کی خراب کے اوپر چڑھایا جائے گا کس سے کہا کہ نہیں ہے حضرت امام نافے کو تحقیق کی خراب پر چڑھایا جائے گا لیکن انتہائی سرحد پہ جو صحابی ہے انہیں تنقید کی خراب کے اوپر نہیں چڑھایا جا سکتا صحابہ تو کلو مدول تمام کے تمام صحابہ عادل ہیں ادول ہیں ان کے اوپر جرا نہیں ہوگی اللہ تبارک و نے ان کے بارے میں فرما دیا رضی اللہ رضوان ہو سب کے بارے میں چیکنگ ہوگی ری چیکنگ ہوگی لیکن کرام کو تنقید کے خرات پر نہیں چلایا جا سکتا یہ حدیث اس کی بنیاد ہے حضرت اب فرماتے ہیں کہ جناب محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا میرے صحابہ کو برا بلامت کہو میرے صحابہ کو برا بلامت کہو قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم میں سے کوئی جو صحابی نہیں ہے اگر وہ پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے تو میرے صحابی کے خرچ کیے ہوئے ایک سیر یا آدھا سیر گلے کے برابر بھی نہیں ہوگا اہت پہاڑ کتنا وزنی ہے کوئی ناپ کر بتا سکتا ہے اگر اتنا سونا بھی کوئی خرچ کر دے تو صحابی کے ایک سیر یا آدھے سیر جو کہ گلے کے خرچ کرنے کے برابر بھی نہیں ہوگا یہ ہے صاحب کرام کی عزمت اور میں یہ کہوں تو بے جانا ہوگا کہ صحابہ کرام کی جماعت وہ مقدس جماعت ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امت کے درمیان وہ مقدس واسطہ ہے کہ اگر اس واسطے کو ہٹا دیا جائے تو پھر رسول سے رابطہ, رابطہ کٹ ہو جاتا ہے ہمارا یہ ہے ہم صحابہ کرام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کی پوری جماعت وہ مقدس جماعت ہے جو واسطہ ہے نیر اور امت کے درمیان اگر درمیان سے یہ واسطہ ہٹ جائے تو پھر ہمارا رابطہ ہمارا تعلق ہمارا واسطہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کٹ جاتا ہے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رابطے کا کٹ جانے کا مطلب یہ کہ قرآن حکیم سے ہمارا رابطہ ختم ہو جاتا ہے سنت سے ہمارا رابطہ ختم ہو جاتا ہے اور حدیثوں سے ہمارا رابطہ ختم ہو جاتا ہے یہ ہمارا عقیدہ صابے کے کے بارے میں اس حدیث پاک کی روشنی میں لہذا یہ اعتراض نہیں کیا جا سکتا یہ پروپیگنڈا نہیں کیا جا سکتا کہ اہل حدیث صحابہ اکرام کو برا بھلا کہتے ہیں کیوں اس لیے کہ یہ حدیث منع کرتی ہے کہ صحابہ اکرام کی عظمت کو سمجھو اور صحابہ اکرام کی یہ عظمت ہے پرو پیگنڈے تو بہت ہوتے ہیں لیکن حقیقت کیا ہوتی ہے حقیقت یہ ہے جو ہم بیان کر رہے ہیں قیاس کے منکر ہیں کون قیاس کے منکر ہے اجماع کے منکر ہے کون اجماع کا منکر ہے صحابہ کرام کو برا بتا کہہ رہے کون بھائی ام کرام کو مستاخ ہے کیا؟, کیا مطلب ہے کیا مطلب ہے اس کا سارے لوگ ہمارے نزدیک محترم ہیں وہ پیش کر دیا گیا کہ اگر اشتہاد صحیح ہے تو دو اجر اشتہاد غلط ہے تب بھی ایک اجر یہ ہے مقام ہے علماء کا مشتحدین کا مستحدین کے بارے میں ہمارا یہ صحابہ صحاب کرام کے بارے میں یہ قیدا ام کرام کے بارے میں ہمارا یہ اور آپ نے سن لیا کہ قرآن اور حدیث کے بارے میں ہمیں ہمارا عقیدہ حدیث کے روشن میں کیا ہے اچھا اب آگے بڑھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حدیث موجود تھی کہ نہیں ارے قرآن کے ساتھ ہی تو آئی ہے وہ اچھا قرآن کے ساتھ جب آئی ہے تو حدیث کے ماننے والے موجود حدیث کے ماننے والے موجود لہذا صاب الحدیث اس وقت بھی موجود تھے نبی کے زمانے سے حدیث کو کوئی بھی مانے وہدیز ہے وہ ہے تو اس لفظ سے چڑھنے کا کوئی مطلب ہی نہیں حدیث موجود ہو اس پر عمل کرنے والے موجود ہوں تو جو عمل کریں گے جو لکھیں گے جو لکھ رہا ہے وہ بھی العدیز ہے امل کر رہا ہے وہ بھی الدیز ہے جو سن رہا ہے وہ بھی العدیز ہے اچھا آپ ایک سوال کر سکتے ہیں پھر یہ نام کیوں نہیں رکھا گیا صحاب کرام کے زمانے میں نام رکھنے کی ضرورت کیا تھی دیکھیں, صرف صرف اسلام تھا اور اس کے مقابلے میں غیر اسلام تھا تو ضرورت نہیں تھی, تھی آپ نے کبھی یہ سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے حدیث ضعیف ہے ایسا کبھی کہ کہا اس لیے کہ آپ کی زبان مبارک سے جو نکلا وہ صحیح تھا حدیث جو نکلی وہ صحیح تھی ضعیف کا تصور نہیں تھا ہاں بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد جب حدیثوں کے اندر ملاوٹیں آئی تو ضروری ہو گیا کہ یہ کہا جائے کہ یہ حدیث صحیح ہے یہ حدیث عئیس ہے یہ تو تمام مسالے کے علما تمام مسالے کے محدثین اور ایما مانتے ہیں اس کو وہ کہتے ہیں کہ یہی صحیح ہے حدیث ضعیف ہے جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھوڑی کہا جاتا تھا کہ یہ حدیث صحیح ہے ضعیف ہے ایسا تھا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تھا کہ یہ حدیث, یہ حدیث صحیح ہے یہ چیز نہیں تھی لیکن بعد میں علما نے بعد نے کہا کی حدیث صحیح ہے حدیث صحیح ہے کیوں کہا اس لیے کہ پہلے حدیث میں ملاوٹ نہیں تھی بعد میں ملاوٹ ہوئی تو ضروری ہو گیا کہ کہا جائے امتیاز کے لیے کہ بھائی یہ حدیث صحیح ہے اور یہ حدیث ضعیف ہے اور پھر سندوں کی چکی تو ایسے ہی صحابہ کے کا نام اصحاب الحدیث آل الحدیث رکھنے کی ضرورت نہیں تھی اس لیے کہ وہ تو عمل کرتے ہی تھے وہاں تو صرف اسلام تھا تو اسلام موجود تھا غیر اسلام سے امتیاز کرنے کے لیے صرف مسلم نام تھا لیکن بعد میں جب بداتوں نے رواج پایا تو مسلم کے ساتھ ساتھ اہل السنہ لگانا ضروری ہو گیا تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ اہل السنہ کون ہے اور اہل الودا کون ہے ضروری ہو گیا اور پھر چونکہ سنتوں کا پتہ حدیث سے چلتا ہے اب کوئی یہ کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر رہا ہے میں یہ پوچھتا ہوں گے کتنا پیارا ہے پہلے وہ حدیث بیان کرتا ہوں اس کے بعد پھر یہ بحث کرتا ہوں حدیث, حدیث اس طرح. وَعَن فقد رسول اللہ, اللہ, اللہ, اللہ و اشرفرائے حضرت, حضرت, حضرت, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو کر کے پانی پی رہے. اچھا, میں نے پوچھا تشربو آنتا کا ایمن آپ کڑے ہو کر پانی پی رہے اب دیکھیں حضرت علی کا جواب دیکھیں فرمایا ان اشرب کا ایمن تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر میں کھڑے ہو کر پانی پی رہا ہوں تو میں نے جناب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑے ہو کر پانی پیتے دیکھا ہے وہ ان اشرب کا اور اگر میں بیٹھ کر پانی پی رہا ہوں تو فخط رائے تو رسول اللہ صلی اللہ وسلم اسلام کو میں نے رسول اللہ صلی اللہ وسلم کو بیٹھ کر بھی پانی پیتے دیکھا ہے چلا کہ آدمی کو کوئی تکلیف ہے آدمی کو کھڑے تکلیف... ہو کر پانی پی سکتا ہے اور اگر تکلیف نہ بھی ہو حضرت علی کو کوئی تکلیف نہیں دیا آپ نے کھڑے ہو کر کے بتایا کہ اس طریقے سے بھی آدمی عمل کر سکتا ہے لیکن بیٹھ کر پانی پینا افضل ہے اور جمہور کا یہ مسئلہ ہے. جمہور کا یہ مسئلہ ہے. بیٹھ کر پینا افضل ہے لیکن کھڑے ہو کر پانی پینے کی اجازت ہے اب دیکھیے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پاک مس احمد کے اندر موجود دی یہ مسئلہ اس طریقے کا آئے تو آپ کے سامنے یہ حدیث ایسے رکھ دی جائے ایک تو بہت پیارا استدلال کیا امام نس رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے حیرت ہوتی ہے حضرت امام نس رحمۃ اللہ علیہ کی فکرت پر کہ آدمی بونگا ہو آدمی کے ہاتھ نہ ہو تو طلاق کیسے دے آپ یہ حدیث سن کر حیرت زدہ رہ جائیں گے کہ پوری حدیث امام نس رحمۃ اللہ علیہ کتاب الطلاق کے اندر لائے مگر پوری حدیث کے اندر طلاق کا تو مو... موجود نہیں ہے چلیے وہ حدیث آپ کے سامنے پہلے پیش کرتا ہوں اور حضرت امام رحمت اللہ علیہ کا قیاس اور حضرت امام نصیر رحمۃ اللہ کا اشتہار اور حضرت امام نصیر رحمۃ اللہ علیہ علی کی فوقت دیکھیے کہ کتنے بڑے فقیر تھے اور کتنا شاندار اشتہاد ہے یہ دیکھیے کوئی سوال یہ کرے کہ آدمی بونگا ہے آدمی بونگا ہے بول نہیں سکتا آدمی کے ہاتھ کٹے ہوئے لکھ نہیں سکتا تو آدمی اگر طلاق دینا چاہے گونگا بول نہیں سکتا آدمی کے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں گونگا بھی ہاتھ کٹے لکھ نہیں سکتا بول نہیں سکتا تو تلاک کس طرح دے اللہ اکبر حضرت امام نس ایک روایت لا رہے نس شریف کتاب طلاق کے اندر اور اسی سے استد لال فرما رہے جبکہ پوری روایت میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے پوری روایت کے اندر تلاک کتے تو موجود نہیں ہے دیکھے یادی دیکھے ہدیش رضی اللہ تعالی عنہ قال کان لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فارسي طيب المرق الله صلى يوم وبنده عائشه رضی اللہ تعالی عنها فاوما اليه بيد ان تعال الله صلى الله عليه وسلم آہ... بی اللہ کتاب حضرت امام رحمت اللہ علیہ سادی سے پاکو اس کتاب تلا کے اندر لائے ہوا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پڑوسی تھا کہاں کا فارس کا رہنے والا کہاں رسول, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجول رسول اللہ صلیم کا ایک پڑوسی تھا فارس کا رہنے والا طیب المرا جو گوشت بہت اچھا بناتا تھا گوشت بہت اچھا بعض اور گوشت بہت اچھا بناتی جو کھاتے ہیں کھینچتے ہیں وہ باپ لوگ بہت کھانے باپ مینوں دیتے باقاعدہ اتنے کلو گوشت ہونا چاہیے وہ بھی مرغے کا اتنے کلو گوشت ہونا چاہیے بکرے کا تو یہ آدمی گوشت بہت اچھا بناتا تھا تو یہ کا مارا گوشت بہت اچھا بناتا تھا یہ آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دینا چاہا تو کیا بولا فاتح رسول اللہ صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دعوت دینے کے لیے آیا گوشت بنایا تھا اس نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دینے کے لیے آیا اور آپ کے پاس حضرت عائشہ بیٹھی ہوئی تھی تو اس آدمی نے کہا, انتال. سے یہ کہا. اشارے سے بول رہا ہے, انتال. کیا ہے. انتال. ہاتھ سے اشارہ کیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھ لیا کہ یہ آدمی مجھے دعوت دینے کے لیے آیا ہے آپ نے فرمایا حضرت عائشہ کی طرف اشارہ کر کے انگلی سے آپ نے بھی اشارے اے بادی اس نے کہا آپ نے فرمایا دیکھیں دعوت دینے کے لیے آیا ہے کہہ رہا ہے آپ فرما رہے ہیں حضرت عائشہ بولا نہیں اب یہ حدیث پوری حضرت امام نس کو کتاب و طلاق میں لا رہے ہیں بتانے کے لیے کہ اگر آدمی زبان سے کلمات نہ بولے لیکن ایسا اشارہ کرے جو اشارہ مفہوم ہو جو اشارہ سمجھا جائے جیسے امام آپ نے صحیح باتتے ہیں باب طلاق بال اشارہ یہ باب ہے ایسے طلاق کا جو ایسے اشارے سے دی جائے جو اشارہ مفہوم ہو جو اشارہ اچھی طریقے سے سمجھا جائے اب دیکھیں اس حدیث کے اندر طلاق کا توئے نہیں ہے مگر امام نسری رحمۃ اللہ نے فقات دیکھے کہ اس کو کتاب الطلاق کے اندر لائے اور ایک مسئلہ نکالا انہوں نے فقہ کا کہ اگر کوئی آدمی گونگا ہے تو گونگا اگر اشارے سے طلاق دے دیتا ہے اور وہ اشارہ مفہوم ہوتا ہے سمجھا جا سکتا ہے تو طلاق پڑ جائیے ایسے ہی آدمی اگر فون کے اوپر تلاک دے اور اس کی آواز پہچان لی جائے تلاک پڑ جائے گی اسی طرح آدمی اگر ہاتھ سے لکھ دے تلاق بل کتابہ لکھ دے اور اس کی رائٹنگ پہچانی جا رہی ہو تو وہ اشارے مفہوما ہے لہٰذا ہاتھ سے لکھی ہوئی اس رائٹنگ کو اگر پہچانا جا سکتا ہو اشارے مفہوما کی حد میں داخل ہے تلاق پڑ جائے گی تلاق بل کتابہ اشار یہ ساری چیزیں امام نسری رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث پاک سے نکالی دیکھ رہے ہیں آپ فقات ان کی تو اس طریقے کی فقہ کا اس طریقے کے قیاس کا اس طریقے کے استحاد کون انکار کرتا ہے کون منکر ہے اس کا دیکھیں اسی حدیث سے انہوں نے استدلال کیا اور بڑا پیارا استدلال فرمایا ہے حضرت امام نسری رحمت اللہ علیہ اس حدیث کو اگر آپ نے سمجھ لیا ہے تو ہم آگے بڑھتے ہیں یہ حدیث موجود تھی حدیس موجود تھے نام کیوں نہیں رکھا گیا نام کی ضرورت نہیں تھی اس لیے کہ مقابل میں صرف غیر اسلام تھا لہذا اسلام ہی اس وقت امتیاز کے لیے کافی تھا بعد میں بدعتیں آئیں تو امتیاز کے لیے اہل السنہ الگ ہو گئے تاکہ اہل بدا سے ممتاز ہو جائے اور چونکہ سنت کا پتہ لگتا تھا حدیث سے اس لیے کہ آپ سنت کو کہاں دیکھیں گے حدیث ہی میں تو سنت کہاں ملے گی نبی کی ارے بھائی بخار کو کہاں دکھائیں گے بخار تو عرض ہے نا اس کو جوہر میں دکھائیں گے نا اگر آپ کو بخار دکھانا ہو سفیدی دکھانی ہو تو سفیدی دکھائیں گے خارج میں آ, آ, ایسے دکھا سکتے ہیں سفیدی ہے نہ اس کو جوہر میں دکھائیں گے آپ تو اسی طریقے سے بخار عرض ہے اس کو جوہر میں دکھائیں گے ایسے ہی سفیدی یہ عرض ہے اس کو جوہر میں دکھائیں گے ایسے ہی سنت اس کے جاننے کا طریقہ حدیث ہے حدیث میں آپ کی سنت معلوم ہوتی ہے لہذا نقطہ یہ ملا جو اپنے آپ کو اہل الحدیث کہہ دے وہ اہل السنہ ہو گیا اس لیے کہ سنت کا پتہ حدیث سے لگتا ہے لہذا اہل اہل الحدیث کہہ دیا تو ہو گیا اس لیے کہ سنت کے جاننے کا واحد طریقہ صرف حدیث ہے لہذا اہل الحدیث اور اس کو سنت کہنے کی ضرورت ہے اس لیے کہ سنت خود حدیث پاک کے اندر داخل ہو گئی اس لیے کہ سنت کو جاننے کا طریقہ حدیث پاک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جی اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا حدیث پاک دیکھیے ان معاویت خرتان ابھی کالا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا فسد الشام فلا لا ادا فسدہ فلاح خیرومتی پانچ منٹ کے سامنے صرف پانچ منٹ آپ شانتی بنائے رکھے پانچ منٹ صرف شیخ تقریر کریں گے کیونکہ پتھر سے بہت زیادہ شیخ کو چوٹ لگتی ہے پانچ منٹ سے فکر ہے قرت اللہ تعالیٰ کالا قال کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادا فصدہ فلاحم لات شیخ اتنا مقروح تہنزیحی مقروح تحریمی یہ ساری چیزیں فقہ کی کتابوں میں اور تمام چیزوں میں ہم نے پڑھ رکھی ہے ہمیں کوئی نہ سمجھائے مکرو تحریمی کیا اور مکروح تنظیم کیا ہے ایک حدیث پڑھنے کے لیے آدمی کو سلیقہ نے یہ بھی کھڑا کر دیا جائے کہ ایک حدیث پڑھ دو ایک حدیث نہیں پڑھ سکتا آدمی ہے ان سے عجیب بات, بات بیندی ہے عجیب حالت ہے ابن ان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا فسد ادا فصدہ فلاح خیر امتی منصورین لائ ذرحمن تقوم تک کالا محمد ابن اسماعیل کالا علی جمل جمن المدینس روا ترمیب الفتن حضرت امام حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب الفتن کے اندر لائے ہیں حضرت معاوی ابن قرآہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شام والے خراب ہو جائیں تو تمہارے اندر کوئی خیر نہیں اور ایک بات یاد رکھو کہ میری امت کا ایک گرو ہمیشہ حق کے اوپر رہے گا ایک گرو لا گروہ لاتو ایک گرو میری امت کا ہمیشہ حق کے اوپر رہے گا اسے رسوا کرنے والے قتان اس کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے یہاں تک کہ قیامت آ جائے حضرت محمد ابن اسماعیل امام بخاری رحمت اللہ علیہ اپنے استاد کا حوالہ دیتے ہوئے علی ابن مدینی کا حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس حدیث سے مراد حضرت علی ابن مدینی کہتے ہیں کہ اصحاب الحدیث ہیں یعنی اہل الحدیث ہیں اور یہاں میں فرق بتا دوں محدث ایک اصطلاح ہے جو خاص ہے اور اہل الحدیث عام ہے محدث کہتے ہیں عالم بالحدیث کو جو حدیث کو لکھ کے حدیث کا سما کرے حدیث کو روایت کرے اور اہل الحدیث عام ہے محدث اور اہل الحدیث کے اندر عموم خصوص مطلب کی نسبت ہے کہ ہر محدس اہل حدیث ہوتا ہے ہر اہل حدیث محدث نہیں اہل الحدیث کے اندر عالم بالحدیث اور عامل بالحدیث دونوں کے دونوں شامل ہیں اس حدیث پاک کو سامنے رکھ کر کے علیف نے مدینی کا تبصرہ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہ بتایا کہ وہ گرو جو قیامت تک میری امت کے اندر رہے گا میرے زمانے سے لے کر کے تا قیام قیامت جبکہ سورج مشرق سے نہ نکل کر کے مغرب کی طرف سے نکلے اس وقت تک ایک گروہ رہے گا ہمیشہ حق کے اوپر قائم رہے گا اور اسے رسوا کرنے والے کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتے کوئی ضرور نہیں پہنچا سکتے علی ابن مدینی کا حوالہ دیتے ہوئے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم اصحاب الحدیث وہ اصحاب الحدیث ہیں اصحاب الحدیث اور احب الحدیث دونوں کا مطلب ایک ہے اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسحاب الحد... الجنا کو احل الجنا بھی کہا ہے اسی طریقے سے اسحاب بن نار کو اہل کونار بھی کہا ہے اس حدیث پاک سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ایک گروہ ہمیشہ حق کے اوپر قائم رہے گا اور وہ قیامت تک رہے گا زمان نبوی سے لے کر کے اب ظاہر ہے کہ زمان نبوی کے اندر افتراق نہیں تھا عہد نبوی کے اندر کوئی فرقہ نہیں تھا فرقے بعد میں بنے اور یہ فرقہ دمانے نبوی سے تا قیام قیامت رہے گا اب اس حدیث کے آئینے میں ہر آدمی فیصلہ کر سکتا ہے کہ وہ طائفہ کون ہے اور حضرت علی بن مدینی کا حوالہ اس لیے کہ میں نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہی ہے الحمدللہ یہاں جتنے بھی عقل موجود ہیں ایک بات کہی گئی اس پر حدیث پاک پیش کی گئی یہاں تو آدمی پوری پوری تقریر کر جاتا ہے نہ ایک آیت پڑھتا ہے نہ ایک حدیث پڑھتا ہے یہاں ہر دعوے کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی گئی ہے اور آیت کریمہ کا حوالہ دیا گیا ہے اور آخر میں یہ بات ثابت ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک سے حدیثی مراد لیا ہے واخر داوانا الحمد رب العالمی